Assalamu alaikum students, welcome to international traditions, theory and practice. Today is the 42nd lecture. In today's lecture, we will ask a new thing. This new thing is such a way that we must do this off and on. But essentially now we will devote one or two lectures and look at the implications of an issue which make it evident, which make evident the fact کہ بین الاقوامی سطح پر تاون جو ہے, cooperation جو ہے وہ لازمی ہو گئی ہے. Because جس طرح کی دنیا کے production processes ہیں, جس طرح کی جو ہمارے اردگرد natural environment ہے اور اس کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے ہماری existence کا, اس کے لیے جو consequences ہیں, اس میں سے جو consequences نکلتے ہیں پرابلمس ہیں جو اثرات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اب ہم صرف ایک ٹیریٹری کے لحاظ سے ایک ساورن کنٹری کے لحاظ سے نہیں سوچ سکتے وی think about تھنک اباؤٹ دا گلوب وی ہیو ٹو ون وی ٹاکنگ اباؤٹ دی انوائرمنٹ وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ پرٹیکولر ریجن پرٹیکولر پروینس اور پرٹیکولر کنٹری وی ہیو ٹو ٹاک اسینشلی اباؤٹ دی انٹائر پلانٹ سو پلانٹ میں اگر ہم کلائمیٹ uh, چینج کی بات کر رہے ہیں اگر ہم مرین لائف کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہارڈ اینڈ فاسٹ نیشنل باؤنڈریز نہیں ڈرون اینڈ اگر بین الاقوامی سطح پر اگر um, action نہ لیا جائے تو things like uh, global climate change for example اور depletion of the ozone ڈیئر دے will cause problems for the entire earth for all the planets آل فار آلٹریز ان دا ورلڈ وی دے رچ آپ سو سینٹرلی یہ کنسرنس جو ہیں یہ ایک سلوگن اگر میں آپ کو ایک سلوگن استعمال کرتے ہوئے کہوں کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایکٹ جو ہے وہ لوکلی کریں مگر سوچیں گلوبلی یعنی کہ ایکٹ لوکلی اینڈ تھنک گلوبلی سو یہ انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے اب ہم بین الاقوامی سطح پر تو دنیا کو ہلا تو نہیں سکتے ایک بندہ یا ایک ملک بھی جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا نہیں سکتا مگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے رویے کو اپنے جو پروڈکشن پروسیسز ہیں ان کو درست کر لے اور اب ہم جب تفصیل میں جا کر دیکھیں گے تو معاہدے جو بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں وہ اسی نیچر کے ہوتے ہیں I mean, even if you are thinking at the level of an individual, so you can realize the fact that this type of plastic shopping that you can go to every place, so you can go to every place, and you can go to every place, because you can use so many of them, and you can see that they are falling down, in fields, in the ground, in the ground, in the water, in the water. This is not biodegradable. Plastic takes very long ٹو ڈیگریڈ ان ٹو دا کپڑا جو ہے وہ ایزلی آرگینک ہوتا ہے تو وہ ڈگریڈ کر جاتا ہے ڈیزالو کر جاتا ہے محول میں تو اس اتنا اس کا برا اثر نہیں ہوتا اب پلاسٹک جو ہے وہ کئی سینچریز کے لیے ویسا ہی رہے گا وہ uh, uh, جو ہے وہ مٹی کے اندر مل نہیں جائے گا ڈیزالو نہیں ہوئے گا اینڈ یہ پلاسٹک کی تو ایک مثال ہے اس طرح سی سیز ہیں کیمیکلز ہیں جن کا ماحول کے اوپر ایٹماسفیئر کے اوپر اثر ہوتا ہے سو so, اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں ہم ان سارے مسائل کو آج ہم دیکھیں گے اینڈ ہم ان کو نظریہ جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا انٹرنیشنل ریلیشنس کا تو ہم جب بات کریں گے ماحولیات کی تو ہم بات کریں گے بالخصوص بین الاقوامی تعاون کی ایک طرف ہم دیکھیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر ایشو کیوں ہے اور پھر ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دس 20 سالوں میں، 30 سالوں میں، uh, ایک افرت چو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ countries have started to realize that they need to talk about their environment across the border. They need to cooperate and think of the earth as, as one single entity and یہ ایک قسم کی ایک attractive force بھی ہے of bringing nations together to cooperate because they have no other choice. So that is why I thought it is important to use the example of the environment, not only because it is a very serious concern, but also because it allows us, uh, given the topic of international relations, to take on one concrete example. And in concrete example, we will see that the world is advancing, اثرات جو ہیں وہ کچھ ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر تعاون جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے سو so, یہ آ, ہم گلوبل انوائرمنٹ کا اگزامپل لیں گے اور اس کے بارے میں ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کے لحاظ سے ویریس سب تھیمز کو ڈسکس کریں گے اب سب سے جو پہلی تھیم ہے جو آپ کو سیریسنس جو ہے سچویشن کی وہ واضح کر دے گی وہ ہے لنک بٹوین دا انوائرمنٹ اینڈ پاپولیشن کہ پاپولیشن جو ہے وہ کیسے کیسے بڑھ رہی ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے پھر ماحول کے اوپر یہ ایک کامن سینس بات ہے بٹ میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹیکل uh, فیگر دے کر اور جو فیوچر پروجیکشنز ہیں بین uh, الاقوامی سطح پر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بات جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے ٹوڈے اب بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں کہ آبادی کتنی ہے تو آبادی ایکسپینشلی گرو کر رہی ہے یکہ یک آبادی جو ہے وہ گرو کرتی جا رہی ہے آپ اگر اپنے ملک کی مثال لیں تو ہم Uh, uh, 50 ملین سے کم کی آبادی کے ساتھ شروع ہوئے تھے ان آج ہماری آبادی جو ہے وہ 150 ملین سے زیادہ ہے سو so, یہ جو پروجیکشنز ہیں اور یہ انکریزنگلی uh, نظر آ رہا ہے دنیا میں کہ آبادی uh, جو ہے ظاہر ہے اگر چار فیملیز ہیں تو ان کے بچے جو ہیں سے اگر دو دو بچے ایک فیملی کرتی ہے تو آٹھ بچے ہوں گے اگر دس فیملیز ہیں اور وہ دو دو بچے کر رہی ہیں تو 20 بچے ہوں گے پھر ان کے آگے سے بچے ہوں گے سو اکراس دا جنریشنز یہ پھر گروتھ ریٹ جو ہے یہ انکریز ہوتا جاتا ہے اور جو ڈیموگرافکس یہ بقاعدہ, ایک باقاعدہ ایک فیلڈ ہے اسپیشلائزیشن ہے اکیڈیمک ڈسپلن ہے ڈیموگرافکس کا جو پاپولیشن بیسڈ ایشوز کو اسٹڈی کرتا ہے اور ڈیموگرافکس کا جو بین الاقوامی سطح پر اثر ہوتا ہے وہ بہت سویئر ہے سیریس ہے مثال کے طور پہ اگر لیٹ سے ایک ملک کی فورٹی پرسینٹ آبادی جو ہے وہ ریٹائر کی ایج جو ہے وہ کراس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس ملک کو پھر جو لوگ جو بوڑھے ہو رہے ہیں ایلڈرلی لوگ ہیں ان کے لیے ہیلتھ کا جو برڈن ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا ان کو ایک ملک کو پھر اس کی پروڈکٹیو کپیسٹی میں جو ہے وہ اثر آئے گا کیونکہ چالیس فیصد لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں رہ سکتے سو so پھر جتنی پروپورشن ورکنگ فورس میں ہوگی اس کو پوری باقی پاپولیشن کا اس پاپولیشن کا جو کام نہیں کرتی جو بچے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں اس کا برڈن اپنے شولڈرز پر لینا پڑے گا تو یہ ڈیموگرافکس کے سوشیو اکنامک پولیٹیکل بہت سے اثرات ہوتے ہیں ہم جس اثر کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ماحول کا اثر ہے اب ماحول کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہاں سکس بلین جو کہ ایز اٹ از اٹ سیریس پاپولیشن آئی مین سینچری اور ٹو سینچری پارٹس ورلڈ ان وہاں پر نیچرل ریسورسز چاروں طرف دیکھتے تھے تو جنگلات ہی جنگلات تھے اب یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ٹریول بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے ایکسپلوئٹیشن جو ہے نیچرل ریسورسز کی وہ آپ کو دنیا کے ہر کونے میں نظر آئے گی سو so اس کی وجہ سے آ, یہ کہا جاتا ہے کہ کیریئنگ کیپیسٹی جو ہے ارتھ کی وہ آ, اپنے لمٹس پر آنی شروع ہو گئی ہے اینڈ about بی ٹاک اباؤٹن آف سکس بلین دس از یو نو سفیشینٹ فار دا کائنڈ آف اے پلانٹ وی لیو آن بٹ یہ ہے کہ دس پاپولیشن از اب ظاہر ہے پاپولیشن گرو کرے گی ساتھ نیڈس گرو کریں گی ایجوکیشن نیڈس ہیلتھ نیڈس فوڈ انٹیک کی نیڈس فوڈ کی انٹیک کی وجہ سے جنگلات جو ہیں ان کو کاٹنا پڑے گا فرنیچر uh, چاہیے ہوگا کپڑے چاہیے ہوں گے ساتھ پروڈکشن پروسیس کے اوپر برڈن پڑے گا دیر وی مور ماؤتس ٹو فیڈ سو اے لاٹ آف دا پریشرز دیٹ آر فیلٹ آن گورمنٹ فیلٹ ود ان کنٹریز اور ایون فیلٹ ود انڈیویژل ہاؤس ہولڈز آ ٹائیڈ ٹو دی آئیڈیا آف پاپولیشن اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پاپیلیشن جو ہے وہ پاپیلیشن کا ڈائریکٹ برڈن جو ہے وہ ماحول کے اوپر ہوتا ہے سیاست پر بھی ہوتا ہے انڈیویجول uh, ہاؤس پر بھی ہوتا ہے مگر محول پر جو برڈن ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ محول ہی ہے جس کی uh, جس کی سے پروڈکشن کی جاتی ہے اینڈ اگر وہ مینپولیشن حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر ماحول ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے اینڈ ماحول کو ایک بار جب وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ریجونیٹ کرنا آسان بات نہیں ہے so, یہ اب اس کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کے اوپر مزید ہم غور سے نظر ڈالیں گے ابھی آپ صرف اگر ایک بیسک اسٹیٹسٹک دیکھیں کہ سکس بلین سے زائد پاپولیشن ہے ملک کی سوری دنیا کی سو یہ پاپولیشن جو ہے یہ کم نہیں ہو رہی بڑھ رہی ہے اندازوں کے مطابق دو ہزار پچیس تک وچ از ناٹ دار وے تب تک جو ہے پاپولشن وہ 8.5 بلین ہو گئی ہوگی دنیا کی سو یہ پریشر ماحول کے اوپر بڑھتا جائے گا اے یہ سب سے پہلی چیز ہے وین وی لوکیٹ دا لنک بٹوین پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ دا بلک آف پاپولیشن گروتھ از پروجیکٹڈ بی ان دا ڈیویلپنگ اب ایک اور جو سچویشن جو سینیریو ڈیموگرافکس uh, کے لحاظ سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں بائی اینڈ لارج دا انٹائر ورلڈ این وی سی کی جی پاپولیشن کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ کہاں ہے کن ممالک میں ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ جی ان ممالک میں ہے جو آگے ہی غریب ہیں جو آگے ہی اپنے عوام کو Uh, مشکل سے بیسک سروسز بھی نہیں فراہم کر سکتے جہاں آگے ہی اتنے سکول نہیں ہیں اتنے ہسپتال نہیں ہیں اتنا سوشل سروسز uh, کا نیٹورک نہیں ہے وہاں پر دھڑا دھڑ جو ہے وہ آبادی اور بڑھتی جا رہی ہے وہ افریقہ کے ممالک ہیں وہ ایشیا کے ممالک ہیں وہ ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں اور جو انڈسٹریلائزڈ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ریچر کنٹریز ہیں وہاں پر پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے سو یہ ایک قسم کی آئرنی جو ہے یہ نظر آتی ہے کہ تعداد جو ہے وہ ان ممالک میں زدہ ہے جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ اس تعداد کو آ... کا خیال رکھ سکیں اور ان کو یوٹیلائز کر سکیں ہیومن پوٹینشل کو ان کے اور وہ ممالک جو یہ کام کر سکتے ہیں وہاں پر تعداد جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے سو یہ ایک گلوبل جو سینیریو ہے وہ کچھ ایسا ہے the link between population growth and environmental degradation is complex as reflected in several competing theories however a larger population generally translates into greater demands on the earth's resources. A اگر آپ کوئی ڈیموگرافکس کی اسٹڈیز کو دیکھیں تو آپ کا سر گھوم جائے گا اتنی کنٹینڈنگ تھیریز ہیں آئی مین یو ول ہیو اسکالرز آلسو آرگیوئنگ کہ جی بیسکلی uh, uh, جتنے انسان ہیں وہ ایک ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے اچھے ہیں اس سے ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں اور ہیومن ریسورسز جب بڑھیں گی تو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا یہ تو میں نے آپ کو اکنامک آرگیومنٹ دے دی ہے فار گریٹر پاپولیشن سائز دی ادر سائڈ آف دس اکنامک آرگیومنٹ بیسکلی جتنے لوگ ہوں گے اور سٹیٹ کے پاس کم وسائل ہوں گے اتنا پریشر پڑے گا اب اسی طرح انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کی اسٹڈیز کی جاتی ہیں کئی جو بالخصوص بگ بزنسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی بین الاقوامی سطح پر اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انوائرمنٹل گلوبل پیٹرنس جو ہیں ویدر کے وہ بدلتے جاتے ہیں وہ سائیکلز میں سو سو سال دو دو سال کی سائیکلز میں جو ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ جی گرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یا سردی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے یا طوفان جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں یہ ہم ہمارے کیمیکلز وغیرہ ہمارے جو پروڈکشن پروسیس کے کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے یہ یہ ویسے ہی ماحول کے چینجنگ پیٹرنس ہیں ریسرچ جو ہے وہ کی جاتی ہے اس طرح کی ریسرچ کرنے کے لیے مثال کے طور پر آرٹک جو ایریا ہے جہاں پر بہت زیادہ آئس ہے وہاں پر ڈگنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ جی جو ایئر ببلس ٹریپڈ ہیں اور وہ صدیوں سے ٹریپٹ ہیں ان کو پھر نکال کے ایئر کی کمپوزیشن کو چیک کیا جاتا ہے سو so, یہ کافی پہچیدگیوں پیچیدگیوں والے کام ہیں اینڈ بلیک اینڈ وائٹ ون کین کہ جی کیا گلوبلائزیشن کے جو پروڈکشن پروسیسز ہیں ان کا کیا اثر ہے ماحولیات کا کیا اثر ہے پاپولیشن کا کیا اثر ہے دنیا پہ آئی مین دیز آر ناٹ ایزی تھنگس ٹو ڈسکور سو گون دس کنفیوژن پھر آپ کو ایک طرف جو ہیں وہ آپ کو اکانومسٹ آگیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی اگر پاپولیشن زیادہ ہو تو اچھی بات ہے غریب ملک کے لیے اچھی بات ہے ان کی ہیومن ریسورسز بڑھیں گی دوسری طرف آپ کو مختلف اور اکانومسٹ جو ہیں جن کا اور نظریہ ہے وہ آگیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں جی زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ سٹیٹ کے اوپر پریشر پڑے گا بہتر ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہی ہو پھر آپ کو ماحولیات کے لحاظ سے بگ بزنسز جو کہ جن کا کام ہی ہے ٹو آئی مین ایکسپلائیٹ دی انوائرمنٹ ایکسپلائیشن آف دی انوائرمنٹ پلیس ان مینی فارمس مثال کے طور پہ جو پروڈکشن پروسیسز ہیں ان کے تحت ماحولیات جو ہیں اگر کوئی پیپر یا ٹیکسٹائلز کی کوئی اگر کوئی مل چلا رہا ہے تو اس کے اندر کیمیکلس استعمال ہوتے ہیں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو پھر ڈمپ کیسے کیا جائے کہاں کیا جائے اگر پانی میں انٹریٹیڈ پھینک دیا جائے تو اس کا پھر کیا اثر ہوگا تو یہ پیچیدگیاں جو ہیں پھر دیز آ اگین دین ٹائی ٹو دی آئیڈیا آف آف کہ ظاہر ہے جتنے لوگ ہوں گے اتنا کپڑا چاہیے ہوگا جتنے لوگ ہوں گے اتنی آ, مختلف قسم کی کنزیومر ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کو میٹ کرنے کے لیے پھر بگ بزنس جو ہے وہ اور انویسٹمنٹ کرے گی سو اٹ از گڈ فار بگ بزنس سو دیٹس وائی بگ بزنس ول آرگیو دیٹ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ فائن ہے سو so یہ آپ کو کانٹرڈکشنس جو ہیں وہ نظر آئیں گی مگر اس کے باوجود ایک قسم کی کامن سینس کی جو بات ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ اس کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پھر دنیا کے اوپر دنیا کے جو نیچرل باقی جو ماحول ہے ہماری دنیا میں اس کے اوپر ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی کم نہیں ہوگی اب یہ کہنا کہ اس کا اثر کیا ہوگا دیٹ از ٹرکی ٹو ڈسکور ابھی تک اس کے اوپر بحث چل رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے بٹ بائی اینڈ لارج ظاہر ہے اگر ایک انسان ہے تو وہ دو روٹیاں کھائے گا اگر دس انسان ہے تو ان کو بیس روٹیاں چاہیے سو دس ہیز سم کامن سینس اپیل سو آہستہ آہستہ ایک ہمیں لنک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے بٹوین پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ اینڈ ون کین سی دیٹ ایز دا پاپولیشن انکریز سو ڈاز دا پریشر آن دی انوائرمنٹ population size that exceeds local carrying capacity of the ecosystems can cause soil depletion deforestation and desertification a population size jo hai wo kya karta hai wo ecosystem ke upar jo mahol ek nizam bana hua hai kyunki hamare alawa dekhen insaan jo hain hum systems اپنے ادارے بناتے ہیں ہم اپنے سیاسی ادارے بناتے ہیں ہم اپنے سماجی ادارے بناتے ہیں ہماری ویلجز ہوتی ہیں سٹیز ہوتی ہیں اسی طرح ایک نظام جو ہے وہ ایکوسسٹم ماحول کا ایک نیچرل نظام بھی ہے اگر آپ ایک فارسٹ کو دیکھیں مین گرو فارسٹ کو دیکھیں تو اس کا اپنا نظام ہے اگر آپ ایک رین فارسٹ کو دیکھیں اس کا اپنا نظام ہے اب رین فارسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی گروتھ ہوتی ہے تھک گروتھ ہسٹری ہوتی ہے کہ رین فارسٹ جو ہیں وہ وہاں پر آ, آ, بارش بہت ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اٹ از آئیڈیل کنڈیشن فور فارٹ آف نیچرل گروتھ یہ جو گرینری ہے وہ بہت جلدی اگتی ہے سو so جو ڈینس رین فارسٹ ہیں وہاں پر بہت زیادہ گرینری ہوتی ہے اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ جو سورج کی شوائیں ہیں وہ نیچے تک نہیں ہیں کیونکہ اوپر کینپی بن جاتی ہے پتوں کی تو جب وہ کینپی بن جاتی ہے تو پھر جو نیچے پودے اگ رہے ہوتے ہیں ان کو اگر سورج کی شوائیں نہیں مل رہی ہوتی تو ان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے ان کو زیادہ طاقت جو ہے وہ ملتی ہے کمپوسٹ کی شکل میں وہ جو اوپر کے درخت ہیں وہ اپنے پتے جو ہیں وہ اتنے زیادہ زمین پر پھینکتے ہیں کہ وہ پھر ایز اے فرٹیلائزر ایکٹ کرتے ہیں سپلیمنٹ the energy that otherwise would have been coming in through the sun. And, جب گرینری اتنی ہوتی ہے وہاں پر, تو وہاں پر پھر جو باقی انسیکٹ ورائیٹیز, آنمل ورائیٹیز جو ہیں وہ بے شمار ہوتی ہیں. فروٹ And, now, I mean یہ, تو I mean one can uh, adopt a selfish stance and say کہ جی باقی کوئی living thing ضروری نہیں ہے, بس انسان ہی ضروری ہے. تو اگر انسان، اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے تو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ کتنی میڈیسنس جو ہیں وہ ہم نے نیچرل پروڈکٹس کو مینیپولیٹ کر کے حاصل کی ہیں کتنی ڈسکوریز جو ہیں انسانی وہ ہم نے اپنے نیچرل ماحول کو دے کر سیکھی ہیں تو اگر یہ جو ہیں بیسکلی یہ ہمارے پاس اگر یہ را مٹیریل ہی نہ ہوں تو انسان جو ہے وہ سفر کرے گا انسان کی انوینشنز جو ہیں وہ سفر کریں گی اینڈ وی آلسو نو مثال کے طور پہ فوریسٹ جو ہے وہ دے ایکٹ کار جو انسان آپ کو پتا ہے ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ آکسیجن اس کو چاہیے ہوتا ہے اور وہ کاربن ڈائی کو ایکزیوٹ کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آ, جو پلانٹس ہیں وہ انہیل کر لیتے ہیں سو so یہ ایک قسم کا وہ پھر جو ایکسٹرا کاربن ہے جو کہ پھر محول کے اوپر اس کا نگیٹو اثر ہو سکتا ہے وہ فارس اس کو آبزارب کر لیتے ہیں اب جب فوریسٹ کٹ جاتے ہیں تو پھر وہ کاربن سنکس جو نیچرل ہمیں محول میں چاہیے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سو so, یہ اثرات جو ہیں ایکوسٹمس کے دیکھ کے اگر ایکوسٹمس نہ ہو تو دیز آ ہارمفل امپیکٹس آن ہیومن بینگز ایز ویل سو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پریشر پاپولیشن کا بڑھتا ہے پیپل نیڈ مو to live, people need to do business, people need firewood, people need to clear lands, to cultivate food for crops. So, this is why the forest cover of the world is dramatically decreased as the population size is growing. So, this is one thing. Then, what happens is soil depletion. Soil depletion is what happens, that soil needs time to rejuvenate. بٹ اگر پریشر اتنا ہو اینڈ منافع کی تلاش میں جو لوگ جن کے پاس زمین ہے اس کے اوپر اندر وہ بار بار بیج ڈالتے جائیں بار بار فرٹیلائزر ڈالتے جائیں کہ جی میکسیمم اس کے اندر سے ہم نکالیں یلڈ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سوئل جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے سوئل میں جو نیچرل رچنس ہوتی ہے فٹلیٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیفورسٹیشن کی ہم نے بات کر دی ہے ایک اور مسئلہ ہے ڈیزٹفکیشن کا وہ بھی زمین بنجر ہونے کا ہے ہم یہاں ہمارے ملک کے اندر واٹر لاگنگ جو ہے سلینٹی جو ہے نمک زمین پہ کے اوپر آ جاتا ہے آئی مین دیز آر ریئل ایشوز دے افیکٹ دا لائف آف پیپل دے افیکٹ دا لائف آف فارمرز اینڈ دیز آر ایشوز دیٹ آر اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں کا ڈیموگر ہا, جو ہے آپ کو وہ کلیئرلی وزبلی نظر آئے گا کیونکہ بیسکلی پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ پریشرز آن دی لینڈ جو ہیں وہ بھی بڑھتے گئے گراؤنڈ واٹر کی جو ٹیبل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے سو بیسکلی نیچرل ماحول کے اندر نیچرل ماحول میں بھی بہت ڈیورسٹی ہے دیٹ از وائی اٹ از سو ٹرکی بیکوز جب ہم بات کرتے ہیں نیچرل انوائرمنٹ وی ہیو ٹو ریئلائز نیچرل ماحول جو ہے وہ بھی اسٹیٹک نہیں ہے نیچرل ماحول میں بھی اپنے ٹرامیٹک ایونٹس ہو رہے ہیں آندھیاں آ رہی ہیں طوفان آ رہے ہیں تبدیلیاں سیزنل uh, پیٹرنس بدل رہے ہیں ٹیمپریچر فلکچویشن ہو رہی ہیں اب اس کے اندر یہ predict کرنا کہ جی اس ماحول میں انسان کا کتنا ہاتھ ہے انسان کے پروڈکشن پروسیس کا کتنا ہاتھ ہے دیٹ از ویری ٹرکی بیکوز یا تو ہونا کہ نیچر جو ہے وہ کمپلیٹلی اسٹارٹیک ہے تو دین وی کوڈ سے جی اچھا ہاں واقعی یہ تبدیلی آئی ہے تو یہ تو انسان کی وجہ سے آئی ہے اگر سچویشن اسٹیبل ویسے ہی نہیں ہے تو اس کے اندر پرڈکٹ کرنا کہ جی انسان کا کیا ہاتھ ہے دیٹ از ویری ٹرکی اس میں پھر اب وہ سائنسی طریقے ہیں کہ ایک کنٹرولڈ سیمپل لینا ایک افیکٹڈ سیمپل لینا جو کہ سملر ماحول ہیں اور ایک جگہ پر انسانی انٹرفیئر بہت زیادہ ہے پھر ان کے کراس کمپیرزنس کرنا یہ بحث جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ پیچیدہ بحث ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں بالخصوص انوائرمنٹ میں انوائرمنٹ کے ایشوز میں تو یو کین لک انیز آن یور اون آئی ول ناؤ ٹرائی ٹو کم بیک ٹو دی آئیڈیا آف population and the environment again and then draw links of the population and environmental concerns with the issue of international relations. Agriculture demands have raised important environmental concerns. Ab, yehi agriculture ki hum baat ki thi ke ji agriculture, joh hai, us demand kiyo baadhi hai population ki wajah se. Population jitni hogi dunya mein otan hai, there'll be mouths to feed ان ماؤس کو فیڈ کرنے کے لیے ایگریکلچرل جو ہے وہ زیادہ انکریس کرنی پڑے گی لینڈ جو ہے وہ ایک گیون اماؤنٹ آف لینڈ ہے اس میں سے زیادہ یلڈ نکالنے کے لیے پیسٹیسائڈ یوز کرنا پڑے گا اس کا زمین کے سوئل کے اوپر اثر ہوگا اینڈ نتیجتند محول کے اوپر ہوگا اریگیٹیڈ کراپ لینڈ فور فوڈ پروڈکشن از بینگ ایروڈیڈ بائی واٹر لاگنگ اینڈ میڈ لیس پروڈکٹیو یہ میں آپ سے بات پہلے کر چکا ہوں سیم اور تھور کی یہ بات ہے ہمارے علاقوں میں جہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے وہاں پر یہ ایشوز امپورٹینٹ ہیں اب یہ بیسکلی جو ایشوز ہیں یہ آپ کو دنیا میں اور علاقوں میں بھی نظر آئیں گے یو سی اِنک بٹوین دیز ایشوز اینڈ دی انوائرمنٹ اینڈ دا پاپولیشن اینڈ انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ از کہ جیسے پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ ماحول کو اس طرح متاثر کر رہی ہے کہ ماحول کی جو ایک کیریئنگ کپیسٹی ہے جو یلڈ کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھنے کے بجائے کم ہوتی جا رہی ہے آئی مین یا تو ہوتا ہے نا کہ پاپولیشن جو ہے وہ ایسے طریقے استعمال کر رہی ہے کہ ٹیکنالوجی اس طرح کی بن رہی ہے کہ زیادہ کیپیسٹی ہو رہی ہے ان چیزوں کی تو پھر تو دے وڈ بی نو فیئر بٹ ایونچولی ان دا لارڈر ان یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک given کیپیسٹی uh, تھی دنیا کی وہ ان پروسیسز کے ذریعے کم ہو رہی ہے کیونکہ جو علاقہ بنجر ہو جاتا ہے سیلائزیشن کی وجہ سے وہاں پر کاشتکاری پھر تو نہیں ہو سکتی اینڈ اٹ ول ٹیک اے لاٹ of time فار دیٹ لینڈ ٹو بی ریوائوڈ اینڈ ٹیکنالوجی بھی جو ہماری ہے ہم جو استعمال دنیا میں کرتے ہیں اس کا زیادہ تر جو ہے اثر نگیٹو ہوتا ہے نیچرل ماحول پر بجائے کہ پازیٹو سو ون ڈز آئی مین ایف ہیومن بیگز ول ڈیولپ اے کیپیسٹی دیٹ ول اینبل اس ٹو مینج دی انوائرمنٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آئی مین یو ایون ہیو فار ایگزامپل دیز یوج کمپنیز اینرجی کمپنیز ویچ آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ مور سسٹینبل ویز آف پروڈیوسنگ اینرجی آف یوزنگ سولر اینرجی آف یوزنگ ہائڈرو انرجیگ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے مگر ابھی تک جو ہے اس سطح پر نہیں پہنچی کہ وہ محول کو جو ہے ڈیمیج نہ کرے سو دیٹ از وائی دیر از اے کنسان کے ماحول جو وہ پاپیلیشن کے انکریز سے انسسٹینبلی خراب ہو رہا ہے اب ہم ذرا اس کے اوپر انٹرنیشنل ریلیشنس کا فوکس لے کے آئیں گے اور وہ فوکس جو ہے وہ بیسکلی ہمیں ایسے نظر آئے گا کہ ماحول جو ہے وہ ایک گلوبل کنسرن ہے اٹ ڈز ناٹ کنسرن کنٹری اے کنٹری بی اٹ ڈز ناٹ اونلی کنسرن اے پوئر کنٹری اور رچ کنٹری اٹ ڈز ناٹ اونلی کنسرن این افریقن کنٹری اور این ایشین کنٹری اٹ کنسرنس دا انٹائر گلوب دا انٹائر پلانٹ پلانیٹ ارتھ جو ہے وہ پورے کا پورا متاثر ہو رہا ہے ماحول کی وجہ سے وچ از وائی دین آبویسلی بین الاقوامی جو تعلقات ہیں وہی وہ ایک ہمارے پاس چینل ہے جس کے ذریعے ہم ماحول کو جو خطرات ہیں اس سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ملک جو ہے اگر وہ بالکل پرفیکٹ ماڈل بھی فالو کرے سسٹینبل ماڈل فالو کرے تو باقی ممالک اگر گن مچاتے رہیں تو نتھنگ ول ہیپن محول دنیا کا ڈگریڈی کرتا جائے گا yeah. سو دیٹ از وائی انٹرنیشنل کوپریشن از ریکوائرڈ دیٹ از وائی وی لک وی کین and look at this idea from the uh, lens of the international relations uh, perspective. اور ہم بین الاقوامی سطح پر ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز کیوں ضروری ہے اس کے کیا فائدے ہیں سو محول کا خیال رکھنا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے آئی آر کا Scientists and environmentalists have convinced global leaders that environmental protection is a global concern dealing with which is beyond the scope of national governments. Ab basically, if you look at the uh, Bainul Akwami, then the scientists and researchers, they have their governments یہ کم از کم اعتراف کروا دیا ہے کہ جی جو پریشرز ہیں زمین کے اوپر فریش واٹر کے اوپر مطلب اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلین سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے پاس سیف ڈرنکنگ واٹر ہی نہیں ہے پانی نہیں ہے وہ ان کی غربت ایسی ہے ان کے ارد گرد کے ماحول جو ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کنٹامنیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو صاف پانی نہیں ملتا پینے کا ایک نل کے بیس بیس لوگ جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ ان کو صاف ایکسس ٹو واٹر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے تو اب ہر کوئی تو جا کے منرل واٹر تو نہیں خرید سکتا تو دس از اے جینوئن اینڈ اے سیریس کنسرن آئی مین یو کین امیجن کہ دنیا میں اگر یہ حال ہو گیا ہے تو آ, یہ ایشو جو ہے یہ نان سیریس ایشو نہیں ہے سو so, ریسرچرز نے جو انوائرمنٹل گروپس ہیں دنیا میں انہوں نے یہ اب سٹیٹ لیڈرز کو بھی سیاسی لیڈرز کو بھی یہ چیز جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ جی دیز آر ویری سیریس ایشوز آلسو دیر از کہ جی جہاں پر آ, غربت ہے جہاں پر ترقی کی تلاش ہے تو وہ ممالک جو ہیں وہ زیادہ تر انہی طریقوں سے Uh, ترقی اور خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح امیر ممالک نے کی امیر ممالک uh, کے اگر آپ حال کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو ایسا نہیں بنا سکے کہ ماحول کو فرق نہ پڑے سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی اس کے ترقی جو ہے uh, معاشی ترقی جو ہے وہ ماحول کے کاسٹ پہ آتی ہے اور ابھی تو دنیا میں اتنی بھوک ہے اتنی غربت ہے اتنی ڈیپریویشن ہے کہ کنٹریز آرگرائنگ دا بیسٹ کہ وہ اکنامک گروتھ کریں وہ پیسہ کسی طرح کمائیں چاہے ان کو جنگل کاٹنے پڑے ہیں چاہے ان کو کاشتکاری میں کیمیکلس استعمال کرنے پڑے ہیں ان کو زیادہ فکر ماحول کا نہیں ہے جس کے اثرات ابھی بھی نظر آ رہے ہیں مگر بیس تیس چالیس سالوں بعد اور بھی سیریس ہو جائیں گے تو بیسکلی ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنی جابز سے ہوئے بگ بزنس کنسرن سے ڈرتے ہوئے وہ ماحول کے اثرات کو اگنور کر دیتے ہیں اور ویسے ہی نیچر میں اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بالخصوص سپیسیفکلی پینٹ پوائنٹ کرنا کہ جی کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے از ویری ڈیفیکلٹ کوئی امیجیٹلی اثر تو نہیں نظر آتا سو so, وہ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ون کین ریئلائز کہ جی واقع ہی اب انوائرمنٹ جو ہے یہ پرابلم بن گیا اب گروتھ جو ہے ہم جس طریقے کی گروتھ کر رہے ہیں وہ ماحول کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے اینڈ اگر ماحول جو ہے اگر وہ خراب ہو جائے گا تو پھر انسان کیا کرے گا مین یہ جو سوچ ہے یہ جو ٹینشن ہے یہ اب بین الاقوامی سطح پر لیڈرز کو سمجھ شروع ہو گئی ہے New international pacts, conventions and protocols rooted in a common commitment to sustainable development are the right response. So, what can we do for this? What can we do for Now, we turn to the idea of international relations. We say that if you have to protect the world, safeguard the world, to protect the world, then one country can't do anything for اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل پیکٹس انٹرنیشنل معاہدوں کی ضرورت ہے کنونشنز کی ضرورت ہے پروٹوکولز کی ضرورت ہے یہ سارے مختلف قسم کے انسٹرومینٹس ہیں لیگل انسٹرومینٹس ہیں بین الاقوامی سطح پر معاہدے اور تعاون کے انسٹرومینٹس ہیں جن کے تحت ممالک جو ہیں وہ ایک کمٹمنٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے ترقی کرنی ہے مگر ایسی ترقی کرنی ہے کہ ماحول جو ہے وہ اس کو ہم بالکل اتنا یوز نہ کریں کہ وہ نیچرل ریسورس بیس ہی ڈپلیٹ ہو جائے بین الاقوامی سطح پہ میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں سمپل سی ریگارڈنگ دس آئیڈیا آف ڈپلیشن بین الاقوامی سطح پہ آپ کو نظر آئے گا کہ فشریز uh, جو ہیں جو بیسکلی مرین لائف جو ہے جو فش uh, انسان کھاتے ہیں چاہے وہ ٹونا ہو گئی سامن ہو گیا uh, بہت سے ممالک جو ہیں وہ بہت ہیویلی فش آ, کو استعمال کرتے ہیں ان کی خوراک کا حصہ ہے آ, بنگلہ دیش مثال کے طور پر افریقن ممالک ہیں بہت سے امیر ممالک جو ہیں وہاں پر بھی فش بہت کھائی جاتی ہے جاپان ہے مثال کے طور پہ اب بین الاقوامی سطح پر یہ ہے کہ آ, آ, جب میکنائزیشن آ ہے جب سی ٹرولرز جو ہیں وہ جب فشنگ کرتے ہیں تو ان کے فشنگ کے طریقے جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹینسیو ہیں وہ نیٹس uh, بھی جس طرح کے استعمال کرتے ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے پرانے زمانے میں تو وہ کاٹن کے نیٹس ہوتے تھے جن کو سکھانا پڑتا تھا uh, جو ماحول کے لیے ویسے بھی وہ بائیو ڈیگریڈیبل تھے اگر وہ ٹوٹ کر زمین میں سمندر میں گر بھی جائیں تو وہ گل جاتے تھے پانی میں مگر جو نائلون ہے وہ سنتھیٹک فائبر ہے وہ گلتا نہیں ہے وہ اس کو زیادہ اس کا خیال نہیں کرنا پڑتا وہ آپ اس کو کانسٹنٹلی استعمال کر سکتے ہیں سی ٹرالرز جو ہیں ان کی ڈیوٹیز کچھ ایسے لگی ہوتی ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹے بھی فشنگ کر سکتی ہیں اور ان نیٹس کے اندر اگر کو ٹونا کی تلاش ہے تو جو چھوٹی فش ہے وہ بھی اس کے اندر کیونکہ اتنی انٹینسیولی فشنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سی فش جو ہے وہ ایکسٹرا کیچ ہو جاتی ہے جو پھر ضائع ہو جاتی ہے بیسکلیڈ so جو پاپولیشن uh, اتنی گرو کر گئی ہے یہ تو ایک, ایک طریقہ ہے فش کرنے کا میکنائزیشن فشنگ کی ہو گئی ہے پھر پریشر ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیسکلی اب جو مرین لائف ہے اس کے اوپر اتنا پریشر آ گیا ہے کہ ڈپلیشن نظر آنی شروع ہو گئی ہے پہلے اگر لیٹ سے ان اے سرٹن پارٹ آف دا اریبن پارٹ آف دا میڈیٹرین سی اگر فشنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اگزامپل I mean, اگر سو فش ہے تو اس میں سے اگر 30 پکڑی جائیں گی تو بائی نیکسٹ سیزن وہ جو ستر رہ گئی ہوں گی وہ ملٹی پلائی ہو کر ون فورٹی پھر ہو جائیں گی پھر ان میں سے تیس چالیس پکڑی جائیں گی and so forth, and, uh, so on and so forth مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ سو میں سے ستر فش جو ہے وہ پکڑی جائے گی تو ان کی بائی نیکسٹ ایئر تعداد جو ہے وہ پھر سو سے گھٹ کر ساٹھ ہوئے گی اور وہ تعداد پھر گھٹ کر مزید کم ہوئے گی I mean this is a simplistic example بٹ it is to show you کہ ایک طرف sustainable اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان جو ہیں وہ uh, سبزی بھی کھانا چھوڑ دیں اور مچھلی بھی کھانا چھوڑ دیں اور کوئی مطلب uh, ترقی کے لیے کوئی کام ہی نہ کریں بٹ دا فیکٹ از اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس کو پھر جتنا اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے تو وہ پھر ڈیمیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پھر پین اینڈ سفرنگ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے پھر انسسٹینبلٹی اور خطرات جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں سو so, محول کچھ ایسا بنا ہوئے کہ اس کی وجہ سے اب ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں مگر دیز آر ویری ریئلسٹک کنسرنس جو بین الاقوامی سطح پر اب جو سکالرز ہیں جو لیڈرز ہیں ان کو ان چیزوں کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے بیکاز دے ہیٹ دا لارجر پکچرج آلریڈی ایویڈنٹ اب نظر آ رہا ہے یہ ڈیمیج یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے یہ کوئی دور اگلے پانچ سال بعد ہونے والی بات نہیں ہے یہ ابھی کی بات ہے ٹوڈے دیر آر سیور ہنڈریڈ انٹرنیشنل انوائرمنٹل رجیمس اب بین الاقوامی سطح پر اگر آپ انٹرنیشنل uh, تعلقات کو uh, دیکھیں تو اس میں آپ کو واقع ہی ایک نہیں دو نہیں یو ول فائنڈ مینی انٹرنیشنل اگریمنٹس دیٹ ایگزٹ آن پیپر اینڈ سم ایفرٹو ٹو ٹرائی اینڈ ڈیل ود دی آئیڈیامنٹ ڈیمیج نظر آ ہے بالخصوص دنیا میں پچھلے تیس چالیس سالوں میں ایک قسم کی موومنٹ نظر آ ہے کہ جی یہ جو ماحول ہے اس کو ہمیں اس کے مسئلے کو کامنلی بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے حل کرنا پڑے گا سو so, ہمیں لوکلی بھی اگر آرٹ کرنا ہے وی نیڈ ٹو تھنک آف دا انٹائر ارتھ کنٹریز نیڈ ٹو کوپریٹ بیسکلی ڈیل ودا پریشرز آف پاپولیشن اینڈ ڈیل ود دم ان وے کہ ہمارا جو دنیا کا نظام ہے محول ہے وہ بالکل خراب سے خراب تر نہ ہو جائے 50-60 ایئرس ڈاؤن دا روڈ it will even become a more severe problem. So, this is a global concern for which some agreements and efforts have been made. Abh amun efforts and agreements ki tanqeet karne se pehle we need to know what they are, which we will do so. Abhi ham us history ko bhi dekhenge, but let me make one more point. Many of these agreements are very recent. Agar abh ہم جا کر ان اگریمنٹس کو دیکھیں گے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ نظر آئے گی کہ یہ اگریمنٹس جو ہیں یہ بہت ریسنٹ ہیں مگر اگر ہم یہ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ایکسپینشل گروتھ جو ہے ورلڈ پاپولیشن کی جس طرح ہو رہی ہے یہ ایشو جو ہے پاپولیشن کا پریشر جو ہے دس از آلسو ریسنٹ پچھلے پچاس سالوں سے جو ہے وہ پاپولیشن کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے گلوبل ڈیموگراف سے ڈیموگرافک سینیریو تو ہم, ہمیں پاپیلیشن کی تعداد جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان دا لاسٹ فورٹی اور ففٹی ایئرس بٹ انفارچونیٹلی جب انڈسٹریل ریولوشن ہوئی اور جب ٹیکنالوجی استعمال جو ہو رہی ہے پچھلے سو سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے جو ساٹھ ستر سال ہیں تو انسانوں نے سوچا ہی نہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جی ماحول ایک ایسی چیز ہے جو ہم اس کو ڈسٹرائے کر دیں گے so بین الاقوامی سطح پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پچھلے چند سالوں میں آئی مین ایف یو لوک ایٹ دا ہسٹری آف انوائرمنٹل موومینٹس وی ریلائز کہ یہ بہت ریسنٹ موومینٹ ہے uh, I mean we, dates back to around the 1970s. So we are talking about three decades. Three decades کے اندر کم از کم سائنس دانوں نے environmentalists نے بین الاقوامی سطح پر realization پیدا کر دی ہے کہ modernization کے processes جو ہیں they are very harmful for the environment. اور اس کے اثرات بھی دنیا میں نظر آنے شروع ہو By the 70s it was seen کہ پھر جنگل جب completely کٹ جائیں تو وہ they don't just rejuvenate. اگر ایک لیک جو ہے وہ کنٹامنیٹ سے حد سے زیادہ اس کے اندر اگر گند پھینکا جائے انڈسٹریل پلوٹنٹس پھینکے جائیں تو پوری لیک ڈسٹروائے ہو جاتی ہے سو آفٹر اے پوائنٹ دے نو ٹرننگ بیک پھر اس لیک کو صدیاں لگیں گی وہاں پر بارشیں ہوں گی اور وہاں پر پھر جو ہے وہاں پہ مچھلیاں جو ہیں وہ یا جو نیچرل ماحول جو ہے اس کا آباد ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو پہلے عقئی نہیں تھی لوگوں میں دے کمپلیٹلیٹ کے جی تو کو فرق ہی نہیں پڑتا بٹ نا دیر از سم کائنڈ آف ا ریئلائزیشن تھرٹی ایئرس کے نہیں جی فرق پڑتا ہے نظر آتا ہے فرق سو so یہ اب ہم اس فرق کو جو ہے اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ ایفرٹ جو ہے اگر ریئلائزیشن ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کیا گیا اور پھر جب ہم وہ دیکھ لیں گے تو پھر ہم اس کی تھوڑی سی تنقید کر سکیں گے کہ جو کیا جا رہا ہے از دیٹ اناف اور ناٹ انف سو لیٹس ناؤ بگن لوکنگ ایٹ دس آئیڈیا آف دا ہسٹری آف انوائرمنٹل کوپریشن کے ماحول کے اوپر تعاون کرنے کا جو ایفرٹ ہے وہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور کیا تھا انٹرنیشنل انوائرمنٹل لا ڈیٹس بیک ٹو 1972. when countries gathered in Stockholm for UN's conference on the human environment and United Nations Environment Programme was formed. In uh, 1972, ke andar Stockholm, uh, uh, mein, jo hai, Benul Akwami, jo United Nations, he had a conference in that conference, ke andar UNEP, UNEP, کا ایک جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کا بالخصوص ادارہ ہے اس کو فارم کیا گیا نا دس آرگنائزیشن ہیز ڈن ٹرائنگ گورمنٹ ٹو رن پروگرامس پروٹیکٹ دی انوائرمنٹ ایٹ دا گلوبل اسکیل اکراس دا ورلڈ سو نا دس آئیڈیا ڈزن ڈیٹ بیک ٹو ٹو 200 ایئرز اگو اگر 200 ہنڈریڈ ایئرز اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو انوائرمنٹ ماحول کے بہت سارے جو ڈراسٹک اب سطح تک جو مسئلے پہنچ چکے ہیں وہ پہنچتے ہی نہ اگر تب ہمیں اتنی پہلے ریئلائزیشن یہ ہوتی سو دس از اے ریلیٹیولی ریسنٹ ایفرٹ انیس سو بہتر میں اینڈ تب سے جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہیں معاہدے جو ہیں انوائرمنٹل لاس جو ہیں وہ بننے شروع ہوئے ہیں ایٹ دا ٹرن آف دا ٹوینٹی ایتھ سینچری صرف ٹوئنٹی ایتھ کو ہی دیکھیں ہم دو سنچری سی بات نہ کریں اگر ہم شروع شروع میں دیکھیں کہ یہ جو پچھلی سنچری گزری ہے اس کے شروع میں کیا کوئی ماحولیات کے لحاظ سے کوئی بین الاقوامی سطح پر اگریمنٹس تھیں جو نظر آتی تھیں کوئی کنسرن بین الاقوامی سطح پر تھا کہ ماحول کا مسئلہ بن سکتا ہے یا بن رہا ہے یا ہمارے جو رہنے کے طریقے ہیں اور اور خوشحالی حاصل کرنے کے طریقے ہیں ان کا نیچرل uh, ماحول پر کیا اثر ہو رہا ہے تو وی ڈونٹ فائنڈ مچ ایوڈنس اینڈ دیٹ از وائی بی سی کہ یہ ایفرس جو ہیں یہ دیز آر ویری نیو ایفر ایون دس ریئلائزیشن از ویری نیو Prior international laws were based on the principle of unfettered national sovereignty over natural resources and absolute freedom of the seas beyond the three-mile territorial limit. Bainulakwami sata par, agar hum siyasi aur kanuni, agar hum muayidon ko dekhe, jo in existence te at the earlier period آف دا ٹونٹی ایٹ سینچری تو اسی ایک تاثر تھا وہ چلا آ تھا کہ جی ایک ملک کے اندر ایک کی باؤنڈریز کے اندر حکومت کو فل حق حاصل ہے کہ وہ جو مرضی کرے وہ جو ملک کو جو نیچرل ریسورسز ملی ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کرے وہ حکومت کا حق بنتا ہے وہ نیچرل ریسورسز کا حق کوئی نہیں ہے نیچرل ماحول جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے حکومت جو بہتر سمجھتی ہے وہ کرے یہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک یہ تاثر تھا دوسرا تاثر یہ تھا کہ جہاں تک سمندر کے حدود ہیں وہ اگر ایک بلک جو ہے اس کے ارد گرد تین میر کے فاصلے تک تو پانی جو ہے وہ اس ملک کا ہے بیانڈ دیٹ سمندر کے اندر جو مرضی ہو خیر ہے چاہے وہ آئل ٹینکرز جو ہیں وہ ان کا Teer gir jaye usseh marine life by the thousands affected ho, destroyed ho, doesn't matter. That's just an economic loss. International agreements which dealt with the natural environment largely addressed issues concerning boundary waters, navigation and fishing rights along shared waterways. Ab joh thodi baat mahaliyat ke lihaz seh agreements نظر آتی بھی تھیں بین الاقوامی سطح پر وہ نیویگیشن کے بارے میں تھیں کہ کون سی ٹیریٹری جو ہے وہاں پر نیویگیشن باقی ممالک جو ہیں وہ کیسے اس واٹر وے کو یوز کر سکتے ہیں فشنگ جو ہے وہ کہاں تک ہو سکتی ہے مگر وہ اکنامک نظریے تھے یا وہ بین الاقوامی سطح پر اسٹیٹ کی سوبرینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے نظریے تھے وہ ایکچوئل مرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ, نہیں سوچا جا رہا تھا اس وقت مقاصد ان, ان لاس کے مقاصد و ناٹ ٹو سیف گارڈ دا نیچرل انوائرمنٹ بائی دا نائنٹین تھرٹیز اینڈ فورٹیز کنزرویشن اینڈ پرچل اپروچز ٹو نیچرل ریسورس مینجمنٹ اب تھرٹیز میں فورٹیز میں کنسپشلی سوچ کی سطح پر کم از کم یہ اعتراف جو تھا یہ اجاگر ہونا شروع ہو گیا کہ جی نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے ان کو بیسکلی پروٹیکٹ محافظ uh, ان کو بیسکلی مینج کرنے کے لیے ان کو ایک سٹیڈی مقدار میں رکھنے کے لیے وی ہیو think about preserve, preserving دم وی نیڈ ٹو تھنک کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے پرزرو کرنا چاہیے ہمیں ان کو بیسیکلی کنزرو کرنا چاہیے ہمیں انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے تو یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ تھرٹیز اینڈ فورٹیز میں نظر آنے شروع ہو گئے تھے مگر زیادہ تر خیالات کی شکل میں not in terms of concrete action. This led to agreements to protect fauna and flora like the 1933 تھرٹی convention نیچرل اسٹیٹ اب تھرٹی تھری میں ایک جو ہے وہ ایک ایفرٹ جو ہے سوچ کی وجہ سے ایک ایفرٹ جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہوا اور یہ کلونیل دور تھا اس وقت انیس کی بات ہے اور وہاں پر یہ جو لا بنا یہ basically focus کر رہا تھا african کانٹیننٹ uh, پر جہاں پر بہت سی ایگزاٹک وائلڈ لائف تھی بہت سے ایگزاٹک پلانٹس تھے تو یہ فونا اینڈ فلورا کے پروٹیکشن uh, کے لحاظ سے یہ ایکٹ بنا اور یہ ہمیں صرف ایک جھلکی نظر آتی ہے ابتدائی سطح پر جہاں پر یہ بیسیکلی uh, ایک ایفٹ uh, کیا گیا کہ جی نیچرل ماحول جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور یہ افریقہ میں uh, لاگو کیا گیا ولایت نے لاگو کیا کیونکہ ولایت کی حکم رانی تھی اس زمانے میں اینڈ دے وانٹیڈ ٹو یو نو ناٹ اوور ایکسپلوئٹ دی میگنیفیسنٹ ولڈنس آف افریقہ سو یہ ایک ابتدائی سطح پر ایک یہ ایفرٹ 1933 میں جو ہے جو کنسپشل خیالات سے جو ابھرتا ہوا ہمیں ان real life نظر آیا یہ ایک uh, سب سے پہلی مثال ہے فلورا اینڈ فلورا کی پروٹیکشن ان افریقہ During the 1950s and early 60s agreements governing international liability for nuclear damage were negotiated as was the 1954 International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil. So basically, if uh, we are watching time-wise, in the 50s and 60s, in a ja Bainulakwami sethah, in the sense of the situation, تگو دو پھر نظر آنی شروع ہوئی ہے بائی نیوکل ویپنس کیونکہ تب تک نیوکل ویپنز آگئے تھے اینڈ نیوکلیر ویپنس کو بیسکلی uh, ان کی ڈسٹرکٹیو پاور اتنی تھی کہ وہ تو ماحول کا ستیہ ناس پہنچا سکتے تھے تو نیوکلیر وغیرہ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر بین الاقوامی سطح پر جو ہیں وہ ماحولیات کے ایفرٹس بھی نظر آنے شروع ہو گئے اور ایک اور کنوینشن میں نے آپ کو جس کا نام لیا ہے وہ کنوینشن تھی ٹو پروٹیکٹ دا سی فروم آئل کیونکہ جب سمندری پانی کے اندر انٹرنیشنل واٹرس کے اندر آئل گر جاتا تھا اٹ واز ریئلائزڈ کہ جی صرف اکنامک لاس نہیں ہوتا آئل کمپنی کو اور جہاں پر یہ آئل جانا ہے وہاں پہ انکنوینئنس نہیں ہوتی جہاں پر آئل گرتا ہے وہاں پر مصیبت مچ جاتی ہے سمندر so, کے اس حصے کے اندر مرین لائف جو ہے وہ ڈسٹرو ہو جاتی ہے سو so, یہ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے کہ ماحول کے اوپر تاون جو تھے وہ بڑھنے شروع ہوئے سو فروم دا ففٹیز اینڈ سکسٹی آنورڈ وی سی کے ایفرٹس بڑھنے شروع ہو گئے پرٹیکولرلی جب یو این کا ایک ادارہ بن گیا اس کے بعد وی سی کے پھر ہنڈریڈ آف دیز ایف have been made. We will talk about these efforts in more detail. We will also critique these efforts and we will draw clearer linkages between the environment and international relations in the following lecture. For today, however, I am going to close this session and I will see you next time. Okay, khuda hafiz.